ضامع کرام پچھلے نشست میں ہم نے تفسیر کی تھی سورت اللیل کی اور اب آغاز کرتے ہیں ہم صورت الدحٰ کا تو سورت الدحٰ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں گیارہ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہ دوپ چڑھنے کے وقت کی قسم و نئی نی اور رات کی جب وہ چھا جائے میں ابو کہ میں کولیں اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا خير لك من الأولى اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا وجہ کے بود اور آپ کو نا راہ پایا پھر ہدایت بخشی وجہ اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا فل <تَقوهَر> لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں وَأَمَّ السَّائلَ فَلَا <تَنْهَر> اور سوالی کو نہ جھڑکیں بِنِعْمَتِ رَبِّكَ <فَحَدِّث> اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاس یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی بحوالے فتح الباری آٹھویں جلد صفح نمبر نو سو سات پھر چاشت و بحا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے یہاں مراد پورا دن ہے پھر سجا کے معنی ہے سکنا جب ساکن ہو جائے یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے پھر جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں پھر یا دنیا یا آخرت دنیا سے بہتر ہے دونوں مفہوم معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں پھر اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا جر و ثواب مراد ہے اس میں وہ حق شفات بھی داخل ہے جو آپ کو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے ملے گا پھر یعنی باپ کے سہارے سے بھی آپ محروم تھے ہم نے آپ کی دستگیری اور چارہ سازی کی پھر یعنی آپ کو دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا ہم نے آپ کو راہیاب کیا نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی ورنہ اس سے قبل آپ ہدایت کے لیے سرگردان تھے جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مَا كُنتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا سورہ شورہ آیت نمبر باون پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے ہم نے اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں پھر مالدار کا مطلب ہے اپنے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا پس آپ فقر میں صابر اور غنا مطلب تنگری میں شاکر رہیں جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تنگری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے اصل تنگری دل کی تنگری ہے بحالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکاون پھر بلکہ اس کے ساتھ نرمی و احسان کا معاملہ کریں پھر یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کریں نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کریں بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دیں پھر, پھر یعنی اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا آپ کو قناعت و تنگری عطا کی وغیرہ انہیں جذبات انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کر دے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 ألم نشرح لك صدرك اے نبی کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا وز رق اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا رق جس نے آپ کی کمزور جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی رق اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ف ان میں پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان سری اسرو بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے فوت فنانچے جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے وہ رَبِّكَ رب غب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف گزشتہ صورت میں تین انعامات کا ذکر تھا اس صورت میں مزید تین احسانات جتلائے جا رہے ہیں سینہ کھول دینا ان میں پہلا ہے اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے اسی مفہوم میں قرآن کریم کے یہ آیت ہے سُر نام آیت نمبر ایک سو پچیس جس کو اللہ ہدایت سے نوازے جسے جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے اس شرح صدر میں وہ شک صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ایک مرتبہ حصے شیتانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا بہار حدیث نمبر ایک سو دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا بال صحیح البخاری حدیث نمبر 349 و صحیح مسلم حدیث نمبر 164 ان کے علاوہ بعض روایات میں دو مرتبہ اور شق صدر کا ذکر آیا ہے ایک اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے تھے اور ایک غار حرام وہی کے آغاز پر بحول فتح الباری پہلی جلد سفر نمبر پانچ سو ستانوے لیکن بعض ان آخری دو واقعوں کی اسنادی حیثیت پر مطمئن نہیں ہے دیکھیے سورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جلد سفر نمبر دو سو ستانوے سید سلیمان ندوی کی پھر وز رک آپ کا بوجھ اس سے مراد سابقہ تمام خلاف اولا امور ہیں جن کو جنوب سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی یہ وہی مفہوم ہے جو فتح آئے تمر دو تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالی ما فرمائے کا ہے بعض کہتے ہیں یہ کار نبوت و تبلیغ کا بوجھ تھا جسے اللہ نے ہلکا کر دیا یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ و دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دی پھر یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے مثلا اذان نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا وغیرہ پھر یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے پھر یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے آپ دعا میں محنت کریں یا اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں پھر یعنی اسی سے جنت کی امید رکھیں اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں پھر اور اب سامعین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے صورت الم نشرح یا صورت الشرح اور آغاز ہوتا ہے صورت تین کا تو سامعے کرام صورت علم نشرح کے تمام ہونے کے بعد اب ہم آغاز کر رہے ہیں صورت تین کا تو صورت تین ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں آٹھ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہ تینی و قسم ہے انجیر اور زیتون کی وہ پوری اور تور سینا کی وہ دل بل امین اور اس پرامن شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے ثم رددناه اسفل پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے دین پھر اے انسان اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے علیہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہی کوہ دور ہے جہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا پھر اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے علاوہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قسم ہے یہ تین مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر مبوس ہوا انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے تور سینا یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور شہر مکہ میں سعید الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی بھوالے تفسیر ابن کثیر پھر یہ جواب قسم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے پھر اہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا پھر اس میں عقل و تدبر فہم و حکمت اور سمو و بصر کی قوتیں ودیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا خالق اللہ عز آدم علی صورته بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 6227 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2841 مطلب اللہ عزوجل نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے تین قسموں کے بعد فرمایا بھوال فتح الباری پانچویں جلد صفر نمبر دو سو چھبیس پھر یہ اشارہ ہے انسان کے ارزل عمر بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کی طرف جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتی ہے بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن مراد لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے گویا انسان اللہ اور رسول کی تاج سے انحراف کر کے اپنے آپ کو احسن تقویم کے بلند رتبے و اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے پھر آیت آیت ماقبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے مومنوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور دوسرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے ماقبل کی تاکید ہے کہ اس انجام سے ان اس نے مومنوں کا استثنا کر دیا کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا استثنا کر دیا بہوالے فتح القدیر پھر یہ انسان سے خطاب ہے زجر و توبیخ کے لیے اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اس کے برعکس قار مزلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے فمع یو تہذیب کا میں کے معنی میں ہے تجھے کون سی چیز تکذیب پر آمادہ کرتی ہے میں من کے معنی ہیں اور خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد کون آپ کی تقذیب کرتا ہے پھر جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی دادرسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا پہلے گزر چکا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں اس کا یہ جواب دینا منقول ہے بل و ان کمین شاہدین بہوالے جامعہ ترمی حدیث نمبر تین ہزار تین سو سامعین کرام یہاں اپنی انتہا تک پہنچتی ہے سورت التین اور اب آغاز ہوتا ہے سورت العلق کا تو سورت العلق ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں انیس اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اقرأ بسم اللذی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ربرم پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم اس نے انسان کو علم سکھایا جو نہیں جانتا تھا كلا ان الانسان ہرگز نہیں انسان تو یقینا البتہ سرکش کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے انجوائے بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے بھلا دیکھ تو بھلا دیکھ تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہوبی تقو یا تقوع کا حکم دیتا ہو بھلا دیکھ تو بھلا دیکھ تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ مو موڑتا ہو ألم يعلم بأن الله کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے قللا ان لم ينته لنصف عن بن نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے نصيته كاذبه خاطئه پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے فل يدع ناديہ چنانچے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے سین یقینا ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے کل جوریب ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ سب سے پہلی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار میں مصروف عبادت تھے فرشتے نے آ کر کہا پڑھ آپ نے فرمایا میں تو پڑھتا ہوا ہی نہیں ہوں یا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ آپ نے پھر وہی جواب دیا اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ کو بھینچا بوالے صحیح البخاری تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر تین وہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ساٹھ اقرا جو تیری طرف وہی کی جاتی ہے وہ پڑھ خالق جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا پھر مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے پھر یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلی غنداز سے اس اعتظار کا بھی ازالہ فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں اللہ نے فرمایا اللہ بخت کرم والا ہے پڑھ یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے پھر قال کے معنی ہیں قطع کرنا تراشنا قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائی جاتے تھے اس لیے اعلیٰ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے ذہن و حافظہ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اسی قلم کی بدولت تمام علوم پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی ہے اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا پھر مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا آبدن سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہو پھر یعنی اخلاص توحید اور عمل صالح کی تعلیم جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں پھر یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعراض کرتا ہو ارآت بنا اخبرنی مجھے بتلاو ہے پھر مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ ان کی اس کو جزا دے گا یعنی یہ علم میاں علم مذکورہ شرطوں ارآم کی جزا ہے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ کو نماز پڑھنے سے جو رہ یا روکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے اس سے باز نہ آیا لینس فین کے معنی ہے لین تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اسے رون دوں گا اور یوں ذلیل کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے بہار صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاون پھر یہ پیشانی کی صفات ہے مراد صاحب پیشانی ہے یعنی جھوٹی ہے اپنی بات میں خطا کار ہے اپنے فعل میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل گزرا تو کہا ابو جہل گزرا تو کہا اے محمد میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا اور آپ سے سخت دھمکی آمیز باتیں کی آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے اللہ کی قسم اس سوادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتوں کو اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے بہوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر 3349 و مسرد احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 329 و تفسیر الطبری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا اس سے کہا گیا کہ کیا بات ہے اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2007 سات سے دو سات سو اس داروغے اور پولیس یعنی طاقتور لشکر جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا